الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى قَالَ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صلى الله یہ آئے مبارکہ اور اسے اگلی یات مبارکہ اور رقو کا آگے بھی ایک قصہ بیان کیا گیا حضرت سیدنا مصلا نبینہ و علیہ سات السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک بندہ تھا اس کے برا میں سوائے اس کے بھتیجے کے کوئی بھی نہیں تھا اس کے بھتیجے نے بڑا انتظار کیا چاچا فوت ہو جائے تو میں مالک بنوں لیکن چاچا تھا کہ وہ فوت ہونے کا نام نہیں لیتا تھا کہ بندے ہوتے ہیں نا اڑ جاتے ہیں وہ جلدی فوت نہیں ہوتے اس میں ان بے کو کوئی قصور نہیں ہوتا وہ پچھلے جو بشرم ہوتے ہیں نا وہ انتظار کرے تو یہ مرے تو میں مال ملے کمینگی ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کریم ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے نا وراثت مال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہیں رکھی کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ حضور رخصت ہوں تو ہمیں مال ملے اور بندے ہی کافر ہو جاتا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت پر فضل فرمایا کہ آکر اسد السام کی میراث مال رکھا ہی نہیں حضور کی میراث علم رکھا اللہ تعالیٰ نے آل آل آل جو چاہے جتنا چاہے لیتا رہے کبھی کمی نہ ہو آل اکبر تو وہ بھتیجے نے موقع پا کر تنہائی میں چاچے کو قتل کر دیا رات کے وقت قتل کر کے اپنے چچا کو اور الزام لگا دیا اپنے محلے والوں پر اس نے کہا ایک تو چاچے کی میراث ہتھے چڑھ جائے گی اور دوسرا محلے والوں سے دیت بھی لے لوں گا محلے والوں سے دیت بھی لے لوں گا اس طرح کر کے دو دو مزے اٹھاؤں گا بھائی اب, اب اس نے جب ان پہ الزام دھرا تو یہ معاملہ جو ہے وہ حضرت سیرا موسی علیہ السلام تک پہنچا موسی علیہ السلام کو جا کے عرض گزار ہوا یہ معاملہ ہوا ہے حضرت موسیہ السلط نے رب تعالی کی بارگاہ میں اب موسی علیہ السلام بھی بتا سکتے تھے کہ رب نے یہ فرمایا کہ قاتل یہ نہیں وہ ہے محلے والے نہیں ہیں وہی بندہ بتیجا خود قاتل ہے لیکن حضرت موس علیہ ساطود السلام نے نہیں بتایا کیونکہ قوم کا مزاج ایسا تھا قوم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ انکاری ہو جاتے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ رب فرما رہا ہے انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ رب کا نبی فرما رہا ہے رب کے نبی پہ اعتماد ہی نہیں تھا جیسے اعتماد کرنے کا حق تھا بد اعتماد لوگ تھے وہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے ایک پارچہ وہ تم اس مردے کو لگا دو تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا تمہیں خود بتا دے گا مجھے کس نے مارا ہے موسیٰ علیہ السلام سے Israeli, یہ حکم سن کر حکم رب کا تھا سنانے والے رب کے نبی ہیں یہ سن کر ان بد تہذیب لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو کہا یہ کیا تک بنتا ہے مردہ اور گائے گائے کا گوشت اسے لگائے مردوں سے دو جگہ یہ سمجھانے والی بات ہے ایسی کیا مزاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ موس علیہ السلام کو کہنے لگے یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ان گھڑا بندہ رب کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کٹ ہوتی کر رہے ہیں رب کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مزاق کر رہے ہیں اور رب کا نبی ہو کے یہ کہے کہ رب فرما رہا ہے رب یہ فرما رہا ہے کہ ایسا کرو اگر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آئے مبارکت دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویز قال موسا قومی جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اللہ یا مرکم منتظب بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ تم لے کر کے اس مردے کو لگاؤ مقتول کو تو مقتول زندہ ہو جائے گا اپنے قاتل کا بتا دے گا تو پھر بعد میں پھر مر جائے گا قالو وہ سارے بولے یہ کیا مذاق ہے آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مردہ مقتول ہے بندہ ایک مر گیا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے گائے کا گوشت یہ کیا طریقہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مسئلہ سلاۃ والسلام نے کہا کالا آپ بولے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں, کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں میں رب کے حکم پر مذاق رب کے حکم سے مذاق رب کے حکم کا ٹھٹھا اڑانا اور رب کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا تو بت بط. یہ تو جہلوں کا کام ہے میں تو نہیں کرتا ہاں جی آج کتنے لوگ ہیں جو رب رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں پرانے کریم قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں نا منظر عوام تو عوام مولوی تک جو ہے نا وہ بھی بکنے کے بکنے سے بعض نہیں آتے پتنی کیا کیا بھونک دیتے ہیں رب تبارک و وطالعہ کے قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و وطالعہ بس اپنی فنا میں رکھے ایک بندہ جو ہے نا اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہتے وہ کہتے میں رب کے پچھواڑے میں رہتا ہوں بتائیں یہ کیا جملہ یار رب کے لیے بولنا ایک بندہ نے کلمہ کفر بک دیا تو اسے سمجھایا گیا وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بیٹھ گئے بتائیں کہاں جائے بندہ ایسے, ایسے بد زبان لوگ ہیں بد لگام لوگ ہیں اے کوئی اے نہیں سمجھانے والا اے اے نہیں والا جہاں بیٹھتے ہیں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے اپنی جناب اس عورت کے ساتھ جو نکاح سے فارغ ہو چکی ہے بعد میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے جی بچہ نا فرمان بڑا ہے جی میں نے کبھی تجدیدی نکاح بھی کیا آپ نے کبھی غور کیا آپ نے کر میں کو بکاؤ اور آپ توبہ بھی کی اس پر قدم اٹھانے سے پہلے جو کفر بول دیتے ہیں بندے من ذالک اور ایسے سے پاگل اور احمد جب یہ لوگ دین پر نینے چلیں گے تو پھر ان کا حال یہی ہوگا ایسے امکانہ ایمانیات جو ہے نا ایمانیات کو چھوڑ کر ایسے فضول سوال فضول باتیں فضول باتیں رات مجھے ایک بندے کا میسج آیا کہتے ہیں جی جب بھانجا دانت نکالنے لگے تو کہتے مامے لگ ہیں مامے کو ٹٹیاں لگ جاتی میں نے کہا دانت بھانجا نکال رہا ہے اور ٹٹیاں مامے کو یہ کیا ہے بھائی اتنے پاگل ہو تم یہ بھی سمجھ نہیں ہے بھائی اتنی بھی تمہارے اندر فہم والی بات نہیں ہے دانت ایک نکال رہا ہے وہ بیت الخلا میں دوسرے لگا لیے مامے نے میں نے کہا اس کے ابے نے کیوں نہیں لگایا ساری زور تو اس کا تھا میں نے تو ساری اس کی تھی دانت وہ نکال رہا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے دانت بڑے ہوں ماما سامنے کھڑا ہو دیکھ کے اس کو ٹٹیاں لگ گئی ہوں تم نے قانونی بنا لیا کہ ہر ماما ٹٹیاں کرتا پھر تیار پاگل ہیں جب دینِ مطین کے معاملات جو ہیں جو رب رسول نے فرض کیے ہیں وہ نہیں سیکھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ تو پھر دے گا ایسے فضول کاموں میں ایسی بحثوں میں رب بار و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں عیسیٰ مبارکت سے تو یہ ثابت ہوا کہ رب کا نبی جو ہے وہ مذاق نہیں کرتا رب کا نبی مذاق نہیں کرتا ہاں ایک خوش جو ہے وہ وہ ایک حسن والی بات ہے جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے عقل صاحب السلام بھی فرمایا کرتے تھے ممتاز ہاں؟ ممتاز ایک عکلسام ایک مرتبہ خیمے میں تشریف فرما ہے کھجوریں کھا رہے ہیں ایک چھبی ان کی آنکھ ایک وہ تھوڑی سی طبیعت اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ داخل ہوئے آتے انہوں نے کھجوریں کھانی شروع کر دی بغیر بتائے پوچھے آکلام نے فرمایا کہ فلاں تیری تو آنکھ صحیح نہیں ہے اوپر سے کھجوریں کھا رہا ہے تیری تو آنکھ صحیح نہیں اوپر سے تو کھجوروں کھا رہا ہے کہنے لگے حضور جس کی طرف جس طرف کی آنکھ ٹھیک ہے نا میں اسی طرف سے کھا رہا ہوں جس طرح سے خراب ہے وہ میں نہیں کھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح کا یعنی کہ بات جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہو اس سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک مائی صاحبہ بوڑھی ہے حضور کی بارگاہ میں ہی کہنے لگی دعا کریں اللہ تعالی مجھے جنت دے آگرے سامنے مائی تیرے لیے کیا دعا کروں بوڑھی تو کو جنت جائے گی نہیں بوڑھی تو کوئی جنت نہیں جائے گی مائی پریشان نہیں ہو گئی ایک دم اس نے کہا ہم میں جنت کیوں نہیں جاؤں گی اکلے سامنے فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائے گی کہ جتنی بھی جائیں گی جنت میں سارے ہو کے جائیں گے بوڑھے بھی نہیں جائیں گے جنت میں جوان ہو کے سارے جائیں گے کسی <تصال> کو کھانسی بلغم نہیں ہوگی سارے بالکل ایسے فٹ ہو کے جوان جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں جب یہ حکم آ کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کو لگا دو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے آگے سوال کیا مزید انہوں نے کہا جی وہ بتائیں یوبیہ ماہیا وہ گائے ہو کیسی یہ بتائیں گائے گائے کیسی ہو آقا علیہ السلام فرمایا یہ حدیث مسلم مشریف میں موجود ہے آقا علیہ السلام فرمایا کہ اگر وہ بنی اسرائیل جو ہیں لوگ وہ ایک ہی گائے جیسی ربطالہ نے فرمائی تھی کوئی گائے پکڑ کے کسی رنگ کی کسی عمر کی کسی نسل کی گائے پکڑ کے زبا کر دیتے تو میں اسی سے مردہ زندہ ہو جانا تھا لیکن انہوں نے سوال پر سوال کیا یہ ذہن میں رہے کئی بار لوگ جو زیادہ سوال کرنے سے ہماری شریف میں منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں لا تھا زیادہ سوال نہ کیا کرو تم سوال اتنا کرو جس کی ضرورت ہو بس ایسے فضول سوال کریں گے جیسے کسی بچے پڑھ رہے ہیں کسی بچے, بچے, بچے کو کہا جائے اٹھ جاؤ یہاں سے باہر جا کے پڑھو اب باہر جانے سے مراد جو ہے نا وہ ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے وہاں کھڑا ہو کہ جی میں کدھر بیٹھوں جی اب بات معاملہ جو ہے نا وہ سختی کی طرف جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تم وزو خانے میں بیٹھ چل کے تاکہ صحیح طرح نہ بیٹھ سکے گنجائش کو کہا جائے کام ہے باہر جاؤ جلدی آنا جلدی آنے سے مطلب یہ ہے کہ کام جیسے ہو فوراً آ جانا وہ کام 10 منٹ میں ہو بیس میں ہو آدھے میں ہو جائے تو واپس آ جانا لیکن وہ کہاس آ جاؤں اب وہ ٹائم جو ہے مقرر کر دیجیے ابھی ٹھیک ہے دس منٹ میں واپس آ جاؤ اب وہ دس منٹ سے تاخیر ہوتی ہے تب بھی پھنستا ہے دس منٹ سے پہلے کام نہیں ہوتا تب بھی پھنستا ہے ہے یا نہیں تو یہ زیادہ سوال جو ہے نا یہ بندے کے لیے مشقت کا سامان کرتا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ جتنا کہا جائے بس بندہ شروع کر دے کام بس یہ نہیں کہ فضول باتوں میں پڑ جائے فضول بس میں پڑ جائے اب انہیں چونکہ ان لوگوں کو اعتماد نہیں تھا رب کے نبی پر بد اعتماد اتنے تھے تو آگے سے سوال کیسے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہتے ہیں قالط رب اللہ ماہیا کہنے لگے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں اس سے پوچھیں وہ گائے کیسی ہو حضرت نے فرمایا کالا ان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بکرۃ اللہ فارد والا بکر نہ تو زیادہ عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو اب ایک عمر مقرر ہو گئی ہے اب بھی چلے جاتے کچھ جوانی یعنی کہ درمیانی عمر کی گائے پکڑ کے ذبح کرتے تو سے کام چل جاتا لیکن انہوں نے کیا کیا نہ جو جو بوڑھی بکر بکر بکر نا نا نا ہو نہ ہی ہو درمیان ہو عوان ہو وہ کیا ہو درمیان درمیان میں ہو فف آلو ماتو مرون میں اب بھی وقت ہے تم اسی طرح کر لو جیسا کہا گیا ایسے ہی کر لو جیسا کہا گیا تمہیں کوئی بھی گائے پکڑو درمیانی عمر کی اسے کر لو لیکن انہوں نے کیا ربا کا یو بئی لنا ما لو نوہ انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو گائے کا رنگ کیسا ہو تو پتہ تو چلے سارا اچھا حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا قال انه يقول اپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے انها بقره صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين اب مزید پابندی آئی دی انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہو کس رنگ پیلے رنگ اور فا کے اور رنگ بھی گہراہ ہو رنگ بھی گہرا ہو, ہو. سر ناظرین صرف یہی نہیں کہ پیلا ہو اور گہرا ہو نہ تصور ناظرین دیکھنے والوں کو مزہ بھی دے والے دیکھنے, والے دیکھنے والے واہ کیا بات ہے ساحی کی گائے لوگ دیکھ کے خوش ہوتے نہیں خوش ہوتے میں دیکھ کے لوگ واہ کریں تصور ناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے ایسی گائے ہو انہوں نے پھر کہا رب کا ان نے کہا آپ نا ایک مرتبہ اور یہ معاملات بھی بہت ہیں تو مشتبہ ہو گیا معاملہ ہم پر ان باقر تشاب سارا معاملہ وہ گڈ بٹ ہو گیا اب ہماری سمجھ سے بال ہے کہ گائے ہو کیسی یہ سمجھ آ رہا میں اور انہوں نے اللہ <الْمحتدون> اگر اللہ نے تو ہم کسی پر پہنچ جاتے پہلی بار انہیں سمجھ آ جاتی بھی کس راہ پر چلنا ہے لیکن وہ کٹوئی پہ اتنے ہوئے تھے ان شاء اللہ انہیں ان سے کہا ہی نہیں گیا تو وہ پھر الجھتے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا قال انہو یقول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے انہا بقرت لا دلول تسیر الارض ولا تسکل حرس انہوں نے کہا جی رب فرماتا ہے گائے ایسی ہو لا دلول اس سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو تسیر الارض کہ وہ زمین میں حال نہ چلاتی ہو ولا تسکل حرس اور نہ ہی وہ کومے سے پانی نکالنے کے کام آتی ہو اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو نہ وہ پانی نکالا اس نے کنویں سے نہ ہی اس نے ہل چلایا میں کو داغ اور عیب والی بات نہ ہو سہی سالم داغ ایب اس میں نہ ہو تو اتنی سختیاں سن کے پھر کہنے لگے کالو البلا کے اب سچی بات لائے ہو آپ <سؤال> <ہوں> یہ یہ لگے کوئی اب نے اللہ موسل کہ فضا بخوا پھر انہوں نے ذبح کیا ماں کا دیا میں ان کی ان حرکتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ کا ذبح کریں گے لگتا نہیں تھا رنگ کیسا ہو कैसी کیسی ہو اٹھتی بیٹتی کیسے ہو ہلتی جلتی کیسے ہو یہ کوئی عجیب بات ہے یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے یار بتائیں آپ دیکھ لیجیے وہ گائے انہیں ملی کیسے بنی شر میں ایک اللہ تبار کو اطالعہ एक بندہ تھا اسے اس کا ایک ہی بیٹا تھا بس اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس سوائے ایک بچڑی کے گائے کی بچی جو چھوٹے بچڑی بچیا کہتے ہیں اسے اس کے علاوہ کوئی شہ نہیں تھی اور گھر میں اس کی گھر والی اور چھوٹا سا بچہ ہے بالکل تمام اس نے کہا گھر والی جو ہے نا وہ باہر نہیں جا سکے گی تو بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے اس نے وہ بچڑی کو پکڑا جنگل میں کھڑا ہو کے زور سے کہا یا اللہ یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے دے دینا میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اسے دے دینا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ بھی جوان ہوا تو اس کی اماں صاحبہ جو تھی مائی صاحبہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو بیٹا تیری امانت تیرے ابے نے اللہ تعالی کے سپرد کی تھی تو چلا جا جنگل میں کھڑا ہو جا ایسی ایسی گائے کی ایسے ایسی رنگ کی ایسی ایسی کیفیت کی گائے ہوگی تو وہاں کھڑے ہو کہنا کہ اے میری گائے میرے اللہ نے میرے ابا نے میرے اللہ کے سپر تجھے کیا تھا تو واپس آ جا میری طرف میں آیا ہوں تجھے لینے کے لیے اس نے جا کر کے جنگل میں یہ آواز لگائی زور سے تو اسی کی گائے جو ہے نا وہ دوڑتی اس کے پاس آ گئی وہ لے کے گھر آیا تو گھر آ کے اس نے اپنی اما کو کہا اما یہ گائے آ گئی ہے تو اس کی اما نے کہا کہ بیٹا یہ گائے لے جاؤ اور آپ بازار میں جا کے تین دینار کی بیچنا اس وقت وہاں پہ گائے کا جو ریٹ تھا نا وہ تین ہزار تین دینار ہی تھا تو کہا کہ بیٹا جب ریٹ طے ہو جائے نا تین دینار تو مجھ سے پوچھ لینا طے ہو جائے پھر بھی پوچھ لینا اب وہ بچہ وہ جوان جو ہے وہ گیا گائے لے کر بازار میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ آیا اس نے آ کہا کہ یہ میں چھ دینار کی لوں گا اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھوں اس نے کہا ماں سے نام پوچھ تو لوں گا اس نے کہا پھر میں بھی نہیں دوں گا تابے دیکھیں تابے داری دیکھیں اس نے کہا نہیں جی میں ماں سے پوچھوں گا تو دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا اس نے کہا تمہیں تیری ماں نے تین کہا میں چھ دے رہا ہوں ماں تیری خوش ہو جائے گی اس نے کہا میری ماں اس سے خوش نہیں ہوئی تین دن زیادہ آ گئے ماں میری میری فرما برداری سے خوش ہوگی میں نہیں دیتا تھا ایسی ایسی تیری گائے چھ کی ہے چھ دن آ تو پھر اب میں کیا کروں اس نے کہا بچہ ٹھیک ہے چلے جاؤ جا کے چھ کی بیچو لیکن جب طے ہو جائے تو پھر بھی مجھے بتانا ماں نے پھر شرط لگا دی اب وہ گیا جا کے دیکھا تو پھر وہی رب کا فرشتہ آیا سامنے اس نے کہا ہاں جی پوچھ لیا اس نے کہا پوچھ لیا اس نے کہا کیا کہا تیری اس نے کہا چھ کی اس نے کہا نہیں میں نے تو بارہ کے لے میں نے بارہ کے لے لی ہے بارہ دن آر کے میں لوں گا تو اس نے کہا اچھا پھر ماں سے پوچھنا اس نے کہا ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا پھر میں نے بھی نہیں دینی میں نے بھی نہیں دینی اچھا وہ جب واپس آیا تو ماں سمجھ گئی ماں ولی کے گھر میں رہنے والی تھی وہ بھی دانا تھی عارفہ تھی ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی کوپاری نہیں ہے وپاری تین کی بجائے چھ کیوں دے چھ کی بجائے بارہ کیوں دے ماں سمجھ گئی اس نے کہا یہ کوئی معاملہ رب کے ساتھ ہو رہا ہے ماں نے کہا تم جا کے اس سے پوچھو اسے کہو کہ میں بیچوں یا نہ بیچوں بس یہی بتاؤ اگر اجازت ہو تو بیچ دوں اگر اجازت نہ ہو تو نہ بیچوں وہ گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ وہی سامنے آئے وہ فرشتہ نہ جناب آیا گائے گھر یہ تین دنار اب یہ جو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھی کیسی ہو رنگ کیسا ہو یہ ہو وہ ہو یہ جب وہاں آئے تو اللہ تبارک دل میں ڈالا کہ یہ گائے نہ تین میں بیچو نہ چھ میں بیچو نہ بارہ میں بیچو نہ ہی چوبیس میں بیچو انہیں کہو کہ گائے ذبح کر دیں ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے نا سارا سونے کا بھر کے دے دیں سارا چمڑا جو ہے نا سارا سونے کا بھر کے دے دیں انہوں نے پھر وہی وہ کیا گائے ذبح جی۔ پوری بنی اسرائیل نے سونے سب کے گھر سے کسی کے گھر سے کانٹے بالیاں, جھومر, پزے پے, پنجے پے, کیا کہتے ہیں سارا کچھ جمع کر کے لائے اور آ کے جناب اس کی خال بھری سونے کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی بلی ہو گیا تو ان کا مردہ زندہ ہو گیا جی پوری جو محلہ تھا سارا وہ عذاب سے بچ گیا وہ بھتیجا لٹکا گیا بھتیجا پھنس گیا جی ایک جگہ جل سورا تھا پیر صاحب تھے تو وہاں ایک بندہ جو ہے نا کھڑا ہو کے مولوی صاحب تھے بڑے خطیب سے وہ تقریر کرنے لگے تو یہی والا ذبح کیا اس کا گوشت جو ہے نا وہ لگایا انہوں نے بندے کے ساتھ تو بندہ زندہ ہو گیا اس نے بتایا کہا میرا کاتل کوئی اور نہیں ہے میرا بتی جائی ہے کسی نے مجھے مارا تو اس نے کہا رب کے ولی کی گائے کی شان رب کے ولی کی گائے کی شان دیکھیں گوشت لگایا تو مرد زندہ میں نے کہا جس پیر کی شان بیان کرتے ہوئے یہ پیر کو گائے بنا رہا ہے میں نے کہا کہ اس کی گائے پکڑ کے نا ذرا ذبح کرو دو گائے ذبح کرو کہ مرد زندہ کرتا کبھی پیر خرید نہیں آنے دے گا گائے کے اور گائے بھی اس کو ہاتھ لگانا جو دو لاکھ کی اور 15 کلو دودھ دیتی ہو ایک وقت کا دیکھنا میں نے کہا وہ, وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا یہاں پیر پیر مرے تو مجھے پکڑ لینا, لینا. <laughs> انہوں نے کہا پیر صاحب کی حویلی میں جو کھڑی نا گیا ساری کرتے ہیں ہم ہم نے پورے قبرستان کے بندے زندہ کر رہے ہیں بھائی رب تبارک و تعالی کے حکم سے آپ بتائیں بنی سریل نے یہی کہا تھا نا کیسا کیسے ہوگا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہو جائے گا تو مطلب کیا ہے ایسا ہوتا نہیں رب تبارک و تعالیٰ کا رب نے چاہا کہ وہ بندہ ہے اس کی بھی مدد ہو جائے اور یہ جو انہیں بھی مزہ آ جائے ربت بارک و تعالیٰ کا رب تعالیٰ کی منشا تھی رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ صرف اسی پر یہ تاثیر پیدا کی رب تبارک و تعالیٰ نے وہ نہ کسائی تو کوئی مرے نہ ہے یا نہیں کسائی مرے کوئی نہ عید والا دن آپ دیکھتے ہیں ऐसे کو जैसे جناب جیسے یہ چھوٹی نا لوگ کہتے ہیں جی دوسرا دن جو ہے نا یہ سسرال جانے کا قومی دن ہے تو میں کہتا ہوں کہ قربانی کاچھے اور بیلوں سے ڈھگوں سے کسائیوں کے ٹکرے کھانے کا قومی دن ہے وہ بھی ایسی भी کھاتے ہیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کسائی موٹے موٹے جناب نہیں چیز جا گرتے ہیں ہوتے یا نہیں ہوتا میں کیا خیال ہے امت محمدی میں کوئی ولی نہیں ہے ان کے پاس جو گائیں آتی ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے گوشت لگ جائے اور وہ مرے ہی نہ بندہ, بندہ. مرے ہوئے ہی ہو جائے تو بھئی رب ایسے, ایسے, ایسے یہ قیاس نہیں چلتے ہوتے عقائد, عقائد میں ماشر. ایسے غلط قیاس کرتے پیتے ہیں اور دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے کی شان بھئی یہاں پہ تم نے دیکھنا تو یہ بتاؤ رب تعلی کے ولی کی شان کہ رب کا ولی رب پہ اعتماد کیسا کرتا ہے اپنی گائے جا کے چھوڑ رہا جنگل میں کہا مولا تجھے دے رہا ہوں میرے بیٹے کو دے دینا میرے بیٹے کو رب پہ اعتماد کیسا ہے یار رب پہ توقع کیسا ہے اسے رب تالا کے نام پہ چھوڑ کے رب تبارے کو تعلق سپرد کر کے آ واپس جی ایک بندہ تھا جی وہ فوت ہونے لگا فوت ہونے لگا وہ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں اپنا بچہ بچہ وہ وہ کے جا ہوں سفر سفر سفر لگا گیا سے پیٹ میں تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہوا تیری بیوی جو ہے نا وہ حالات زچگی میں فوت ہو گئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ویسے فوت ہو گئی اب وہ ماں فوت ہو چکی تھی اب وہ گیا اس کی پر اللہ اللہ کرنے کے لیے اس نے کہا قبر کی زیارت کروں وہاں جب گیا تو قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی اس نے قبر خود بائی دیکھا تو بچہ قبر میں ماں اس کی پڑی ہوئی فو تو بچہ پیدا ہو گیا تو غیبی آواز آواز آئی کہ تو صرف بیٹا ہمارے سپرد کر گیا تھا اگر بیوی بی بھی سپرد کر جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی ملتی بتائیں بھائی. تو میں کہ ثابت کرنے تو یہ ثابت کرو بھائی ثابت کرنے تو یہ ثابت کرو کہ رب کے ولی نے اپنی گھر والی کی تربیت کیسے کی اے؟ اے؟ کہا کہ بیٹا تین کی بنتی ہے تین کی بیچنا زیادہ کی نہ بیچنا کہیں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے یہ کاروباری معاملات دیکھے ان کے گھر کے پھر بچے کو دیکھے ماں کی تربیت کیسی ہے پھر حلال کمائی باپ کھلا گیا تھا اس کی ماں جب حاملہ تھی آگے بچہ پیدا ہوا حلال کھاتا رہا اب آگے بچہ کیا کر رہا ہے جی ماں کا تابے دار کیسا ہے تین کی چھ کی؟, کی نہیں نہیں چھ کی نہیں میری ماں کہے گی تو لوں گا کی میری ماں کہے گی تو لوں گا نہیں تر یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی پکڑ کے گائے کے گوشت کو پڑ گئے اور پیر جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خوشامت کرتے ہیں یہ لوگ میں نے کہا ان کی جو پیر پھولا بیٹھے نا پیر خود سنڈا باندھ کے بیٹھا کٹا اس کے سامنے ایک گائے کو چھری یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے حکم سے اور مدی کی بات دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے جو سمجھانے والی ہے وہ ان کی طبیعت میں فیرونیوں کو دیکھ کے گائی کی پوجہ جو ہے نا وہ رچی بسی تھی تو ان کے دل میں آیا کہ ہم بھی گائی کی پوجہ کریں گائے کو محبود مان لیں الہ مان لیں جیسے ہندو کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گائی کو زبا کرو خبا زلیلو یہ گائے خدا ہونے کے لائق نہیں یہ تو ذبح ہونے کے لائق ہے تم اسے خدا مانتے پھر تو یہ تو چھری پھیرنے کے لائق ہے اسے چھری پھیرو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہم جیسے لوگوں کی تربیت ہو اور تم وہاں ہمارے یہاں گائے پہ کئی سارے علاقے ہیں ہمارے یہاں ایشیا کے وہاں پہ گائے ذبح کرنے پہ پابندی ہے اے؟ اے؟ وہاں مولوی یہ آج پڑھ کے بھی اسے جناب وہ موجودہ جو ڈبے پی ہیں ان کی شان بیان جی ربت نے گائے کو خدا بنانے کا حکم نہیں دیا گاؤ ماتا کہنے کا حکم نہیں دیا رب تبارک مار نے گائے کو چھوری پھیرنے کا حکم دیا ہے انتظار تم گائے کو ذرا کرو کرو تمہارا مردہ زندہ ہو جائے گا تو ہم بھی کہتے ہیں مسلمانوں جہاں پہ تمہارے گائے ذبح کرنے پہ پابندی ہے نا وہاں پہ گائے کو ذبح کرو تمہاری شریعت پھر سے زندہ ہو جائے گا <تصفح> تمہارا کھویا وقار پھر سے اٹھ جک پھر تمہیں بحال ہو جائے گا آج تمہاری اذانوں پہ پابندی ہے تم نے گائے پہ پابندی قبول کر لی آج تمہاری اذانوں پہ پابندی کل کو نماز پہ پابندی لگائیں گے پوری شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تم رب تمہار یہ مسئلہ ثابت ہو رہا نہیں ہو رب نے گائے کو کرو ایک جان جا رہی ہے تو فرمایا کہ ایک زندہ ہو جائے گی ایک زندہ ہو جائے گی اس کی زندگی سے کئیوں کی زندگی بچ جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدھی جان قربان کرنی پڑتی ہے اس سے لتبارکیوں کو, کو زندگی عطا فرماتا ہے جیسے رالی نے قرآن میں فرمایا والے یاد ہم قاتل کو قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے قاتل کو قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے قاتل کو قتل کرنے میں زندگی میں قاتل آج اس نے ایک کیا کل کو دو کو کرے گا پرسوں پانچ کو کرے گا پھر دس کو کرے گا میں اس کو قتل کر دو باقی جن کے دلوں میں یہ مچل رہی ہیں کہ قتل کرنے کی وہ بھی سارے توبہ کر جائیں گے زندگی بنی ہے یا نہیں بنی کے ساتھ ایک کو قتل کرنا باقیوں کی زندگی کا سبب ہے تو بھائی تبارک گوتال نے کیا فرما دیا ہے چار پانچ بندے کھڑے ہو کے ایک دم ذبح کریں اور جو بھی قریب ہے اسے بھی لٹکا دیں سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی مسئلے پوری کوشش سے ہوتی ہے مولی صاحب آپ مسلط سے بڑے اٹھے ہوئے میں نے کہا تمہاری مسلط نے آج ازانوں پہ پابندی لگوا دی تم گگو بن کے بیٹھے رہے تمہارے سامنے کھڑے ہوئے کہ بندہ یہ کیا دیکھے اور سو نہیں منانا چاہیے تو کتے کی طرح گلے پڑ جاتے ہو کا پھر کھڑے ہو کہ ازان نہ دو تم کہتے ہو ٹھیک ہے جی حکمت ہے اس میں اس میں مسلط ہے دماغ خراب ہے تمہارا پاگل کے بچوں تمہیں کون سمجھائے گا آج ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ازان پہ پابندی ہوگی سب کی ازان نہیں پڑھنے دیتے ہندو آپ ہمارے بھی ملک میں ایسے ہی ہے جی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا اوپر والے سے بکر میں ہے یا نہیں لیکن یہاں پہ ہمارے محلے میں گھر میں شادی ہوتی رہی تین مہینے پورے رات کو گردوانہ تھال پیٹتے تھے تین مہینے پورے رات کو جناب جاگ آ جاتی تھی ہمیں تو آنکھ کھل جاتی تھی نیند نہیں کرنے دیتے تھے ہمیں لیکن ہمیں بھی کوئی حق ہے ہم بھی انسان ہیں کہ ہم بھی جا کے کسی کو ہو ہماری بھی سنوائی ہو تین مہینے پہلے جی شادی سے بھی پہلے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی بھائی شادی ان کی اتنی بکھر گئی ہے تو پتہ نہیں چل رہا, رہا میں نے کہا ہو سکتا مان رہے ہیں انہوں کا چلو ڈھول پیٹتے رہے ہیں کبھی مانیں گے تو اس میں تھا نہ آ جائے ایسے ہم پاگل ہیں تین مہینے پورے یار, یار تین مہینے سے وقت زیادہ ہوا کام نہیں ہے اللہ تبارک بتا ہمارے حال پر رہا ہوں پر بس بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اسلام کی سننے والا کوئی نہیں رہا بس, بس, بس اسلام کی سننے والا کوئی نہیں رہا کہاں جائیں کسے درد سنائے ہم اسلام کا اسلام کا کو کوئی ماننے والا ہی نہیں رہا ایسے لگتا ہے میں تو. اسلام کا اپنا وطن ہی نہیں رہا اسلام کا اپنا گھر ہی نہیں رہا اسلام کا اپنا دیش ہی نہیں رہا, اپنا دیش ہی نہیں رہا. جہاں دیکھیں اسلام کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں دیکھیں جناب کوفر پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں مسلمان تو خاک کا ڈھیر بن چکا ہے اب. اسلامی احکامات کے لیے اسلامی شاعر کے لیے کھڑا ہونے کا نام تک نہیں لیتا یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا تھا